سَعُصْلِيهِ سَقَرْ وَمَا أَدْرَاكَ مَا سَقَرْ لَا تُبْقِي وَلَا تَذَرْ لَوَّاحَةٌ لِّلْبَشَرْ عَلَيْهَا تِسَعْتَ عَشَرْ اے نبی مجھے اور اسے چھوڑیے جسے میں نے اکیلہ پیدا کیا ہے اور اسے بہت سا مال دے رکھا ہے اور حاضر باش فرزند بھی اور میں نے اسے بہت کچھ کشاتگی دے رکھی ہے پھر بھی اس کی چاہت ہے کہ میں اسے اور زیادہ دوں نہیں نہیں وہ ہماری آیتوں کا مخالف ہے میں تو اسے مشقت والی تکلیف پہنچاؤں گا اس نے غور کر کے تجویز کی اسے ہلاکت ہو کیسی سوچی وہ پھر غارت ہو کس طرح اندازہ کیا اس نے پھر دیکھا اور تر شروع ہو کر منہ بنا لیا پھر پیچھے ہٹ گیا اور غرور کیا اور کہنے لگا یہ تو صرف جادو ہے جو نقل کیا جاتا ہے سوائے انسانی قول کے کچھ نہیں میں اسے عن قریب دوزخ میں ڈالوں گا اور تمہیں اے نبی کیا خبر کہ دوزخ کیا چیز ہے نہ تو وہ باقی رکھتی ہے نہ چھوڑتی ہے کھال کو جھلسا دیتی ہے اور اس پر انیس فرشتے مقرر ہیں سامعین اب عنایتوں کی تفصیل سماعت کیجیے ولید بل مغیرہ کی مذمنت جس خبیذ شخص نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا کفر کیا اور قرآن کو انسانی قول کہا اس کی سزاؤں کا ذکر ہو رہا ہے پہلے جو نعمتیں اس پر انعام ہوئی ہیں ان کا بیان ہو رہا ہے کہ یہ تنے تنہا خالی ہاتھ دنیا میں آیا تھا مال یا اولاد یا اور کچھ ساتھ نہ تھا پھر اللہ تعالیٰ نے اسے مالدار بنا دیا ہزاروں لاکھوں دینار زر زمین وغیرہ عنایت فرمائی اور با اعتبار اقوال کے تیرہ اور بعض اور اقوال کے دس لڑکے دیے جو سب کے سب اس کے پاس بیٹھے رہتے تھے نوکر چاکر کر لانڈی غلام کام کاج کرتے تھے اور یہ مزے سے اپنی زندگی اپنی اولاد کے ساتھ گزارتا تھا غرض دھن دولت لانڈی غلام بال بچے آرام آسائش ہر طرح کی مہیا تھی پھر بھی خواہش نفس پوری نہ ہوتی تھی اور چاہتا تھا کہ اللہ تعالیٰ اور بڑھا دے حالانکہ ایسا اب نہ ہوگا یہ ہماری باتوں کے علم کے بعد کفر اور سرکشی کرتا ہے اسے تو سعود پر چڑھایا جائے گا ابن عباس صدی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ سعود جہنم کی ایک چٹان کا نام ہے جس پر کافر کو اپنے منہ کے بل گھسیٹا جائے گا سدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ پتھر بڑا پھسلنا ہے مجاہد رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مطلب آیت کا یہ ہے کہ ہم اسے مشقت والا عذاب کریں گے قطعہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایسا عذاب جس میں اور جس سے کبھی بھی راحت حاصل نہ ہو امام ابن جری رحمت اللہ علیہ اسی کو پسند فرماتے ہیں پھر فرماتے ہیں کہ ہم نے اسے اس تکلیف دذاب سے اس لیے قریب کر دیا کہ وہ ایمان سے بہت دور تھا وہ سوچ سوچ کر گھڑن گھڑ رہا تھا کہ وہ قرآن کو کیا کہے اور کیا بات بنائے پھر اس پر افسوس کیا جاتا ہے اور محاورے عرب کے مطابق اس کی ہلاکت کے قلیمے کہے جاتے ہیں کہ یہ غارت کر دیا جائے یہ برباد کر دیا جائے کتنا بد کلام سوچا اور کتنی بے حیائی کی جھوٹ بات گھڑ نکالی بار بار کے غور و فکر کے بعد پیشانی پر بل ڈال ڈال کر منہ بگاڑ بگاڑ کر حق سے ہٹ کر بھلائی سے منہ مو موڑ کر اطاعت الہی سے سر پھیر کر دل کڑا کر کے صاف کہہ دیا یہ قرآن اللہ کا کلام نہیں بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سے پہلے لوگوں کا جادو کا منتر نقل کر لیا کرتے ہیں اور اسی کو سنا رہے ہیں یہ کلام الہی نہیں بلکہ انسانی قول ہے اور جادو ہے جو نقل کیا جاتا ہے اس ملعون کا نام ولید بن مغیرہ مخزومی تھا جو قریش کا سردار تھا ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں واقعہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ یہ یعنی ولید ابن مغیرہ یہ پلید شخص ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور خواہش ظاہر کی کہ آپ کچھ قرآن سنائیں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے چند آیتیں پڑھ کر سنائیں جو اس کے دل میں گھر کر گئیں جب یہاں سے نکلا اور کفار قریش کے مجمع میں پہنچا تو کہنے لگا لوگوں تعجب کی بات ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ کی قسم نہ تو وہ شعر ہے نہ جادو کا منتر ہے نہ مجنو نانا یعنی دیوانوں کی بڑھ ہے بلکہ اللہ کی قسم وہ تو خاص اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اس میں کوئی شک نہیں قریشیوں نے یہ سن کر سر پکڑ لیا اور کہنے لگے اگر یہ مسلمان ہو گیا تو بس پھر قریش میں سے ایک بھی بغیر اسلام لائے باقی نہ رہے گا ابو جہل کو جب یہ خبر پہنچی تو اس نے کہا گھبراؤ نہیں دیکھو میں ایک ترکیب سے اسے اسلام سے پھیر دوں گا یہ کہتے ہی اپنے ذہن میں ایک ترکیب سوچ کر یہ ولید کے گھر پہنچا اور کہنے لگا آپ کی قوم نے آپ کے لیے چندہ کر کے بہت سا مال جمع کر لیا ہے اور وہ آپ کو صدقے میں دینے والے ہیں اس نے کہا واہ کیا مزے کی بات ہے مجھے ان کے چندوں اور صدقوں کی کیا ضرورت ہے دنیا جانتی ہے کہ ان سب میں مجھ سے زیادہ مال و اولاد والا کوئی نہیں ابو جہل نے کہا یہ تو ٹھیک ہے لیکن لوگوں میں ایسی باتیں ہو رہی ہیں کہ آپ جو ابو بکر کے پاس آتے جاتے ہیں وہ صرف اس لیے کہ ان سے کچھ حاصل وصول ہو ولید نے کہا اوہو میرے خاندان میں میری نسبت یہ چیواں گویاں ہو رہی ہیں مجھے مطلب معلوم نہ تھا اچھا اب اللہ کی قسم نہ محبوبکر کے پاس جاؤں گا نہ عمر کے پاس جاؤں گا اور نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤں گا اور وہ تو جو کچھ کہتے ہیں وہ صرف جادو ہے جو نقل کیا جاتا ہے اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ یعنی سر مدثر کی آیت نازل فرمائی یعنی ذرنی سے لا تک قطعہ رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس نے کہا تھا کہ میں قرآن کے بارے میں بہت کچھ غور و خود کے بعد اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ یہ شعر تو نہیں اس میں حلاوت یعنی مٹھاس ہے اس میں چمک ہے یہ غالب ہے مغلوب نہیں لیکن ہے یقینا جادو اس پر یہ آیتیں اتنی ابن جریر میں ہے کہ ولید رسول اللہ کے پاس آیا تھا اور قرآن سن کر اس کا دل نرم پڑ گیا تھا اور پورا اثر ہو چکا تھا جب ابو جہل کو یہ معلوم ہوا تو دوڑا بھاگا آیا اور اس ڈر سے کہ کہیں یہ کھلم کھلا مسلمان نہ ہو جائے اسے بھڑکانے کے لیے جھوٹ موٹ کہنے لگا کہ چچا آپ کی قوم آپ کے لیے مال جمع کرنا چاہتی ہے پوچھا کیوں کہا اس لیے کہ آپ کو دیں اور آپ کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانا چھڑوا دیں کیونکہ آپ وہاں مال حاصل کرنے کی غرض سے ہی جاتے آتے ہیں اس نے غصے میں آ کر کہا کہ میری قوم کو معلوم نہیں کہ میں ان سب سے زیادہ مالدار ہوں ابو جہل نے کہا یہ تو ٹھیک ہے لیکن اس وقت تو لوگوں کا یہ خیال پختہ ہو گیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مال حاصل کرنے کی غرض سے آپ اسی کے ہو گئے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ بات لوگوں کے دلوں سے اڑ جائے تو آپ اس کے بارے میں کچھ سخت الفاظ کہیں تاکہ لوگوں کو یقین ہو جائے کہ آپ اس کے مخالف ہیں اور آپ کو اس سے تماہ لالچ نہیں ہے اس نے کہا بھائی بات تو یہ ہے کہ اس نے جو قرآن مجھے سنایا ہے قسم ہے اللہ تعالیٰ کی نہ وہ شعر ہے نہ قصیدہ اور رجز ہے نہ جنات کا قول اور ان کے اشعار ہیں تمہیں خوب معلوم ہے کہ جنات اور انسان کا کلام مجھے خوب یاد ہے میں خود نامی شاعر ہوں کلام کے حسن و قبح سے بخوبی واقف ہوں لیکن اللہ تعالیٰ کی قسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام اس میں سے کچھ بھی نہیں اللہ تعالیٰ جانتے ہیں اس میں عجیب حلاوت مٹھاس لذت شیفتگی اور دلبری ہے کہ وہ تمام کلاموں کا سردار ہے اس کے سامنے اور کوئی کلام جچتا نہیں وہ سب پر چھا جاتا ہے اس میں کشش بلندی اور جذب ہے اب تم ہی بتلاؤ کہ میں اس کلام کی نسبت کیا کہوں ابو جان نے کہا سنو جب تک تم اسے برائی کے ساتھ یاد نہ کرو گے تمہاری قوم کے خیالات تمہاری نسبت صاف نہیں ہوں گے اس نے کہا تو مجھے محلت دو میں سوچ کر اس کی نسبت کوئی ایسا کلمہ کہہ دوں گا چنانچہ سوچ سانچ کر قوی حمیت اور ناک رکھنے کی خاطر اس نے کہہ دیا کہ یہ تو جادو ہے جسے وہ نقل کرتے ہیں اس پر زرنی سے تس سات عشر سر مدثر کی یہی آیتیں اتری سدھی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ دارالدوہ میں بیٹھ کر ان سب لوگوں نے مشورہ کیا کہ موسم حج پر لوگ چاروں طرف سے آئیں گے تو بتلاؤ انہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کیا کہیں کوئی ایسی بات تجویز کرو کہ سب بیک زبان وہی بات کہیں تاکہ عرب بھر میں اور پھر اور جگہ بھی وہی مشہور ہو جائے تو اب کسی نے شاعر کہا کسی نے جادوگر کہا کسی نے کاہن اور جومی کہا کسی نے مجنون اور دیوانہ کہا ولید بن مغیرہ بیٹھا سوچتا رہا اور غور و فکر کر کے دیکھ بھال کر تیوری چڑھا کر منہ بنا کر کہا اگلے جادوگروں کا قول ہے جسے یہ نقل کر رہا ہے جہنم اور جنت کا تذکرہ قرآن کریم میں اور جگہ ہے اللہ نے فرمایا ام ور الامثال فضلوا فلا فلو سبیلا یعنی اے نبی ذرا دیکھیے تو صحیح آپ کے بارے میں کیسی کیسی مثالیں یہ گھڑتے ہیں لیکن بہک بہک کر رہ جاتے ہیں اور کسی نتیجے تک نہیں پہنچ سکتے اب اس ولید بن مغیرہ کی سزا کا ذکر ہو رہا ہے کہ میں اسے جہنم کی آگ میں غرق کر دوں گا جو زبردست خوفناک عذاب کی آگ ہے جو گوشت پوست کو رگ پھٹوں کو کھا جاتی ہے پھر یہ سب نئے آتے ہیں اور پھر جلائے جاتے ہیں نہ موت آئے گی نہ راحت والی زندگی ملے گی کھال ادھیڑ دینے والی وہ آگ ہے جو ایک ہی لپک میں جسم کو رات سے زیادہ سیاہ کر دیتی ہے جسم و جلد کو بھون بھلس دیتی ہے انیس انیس داروغے اس پر مقرر ہیں جو نہ تھکیں نہ رحم کریں